صورت عمران آیت چھیانوے ستانوے دنیا میں جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقررہ کیا گیا وہ کعبہ شریف ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے اور یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے باقی گھر اور عمارات جیسے بیت المقدس وغیرہ یہ سب کعبہ کے بہت بعد میں تعمیر ہوئے ہیں کعبہ شریفی ہدایت کا سر اور مرکز ہے اس میں بڑی واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم موجود ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے امن والا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے جو انکار اور ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر